بسم اللہ الرحمن الرحیم مشرقین کے عزائم مسلمانوں کو ایک چیلنج گزشتہ کئی برس سے ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں پر جس طرح سے ہندو جارہیت نے قیام دھارکی ہے یہ کسی وقتی نعرے یہ جذبات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ متعصب ہندوؤں کے برسہ برس تک زیر زمین پکنے والے منصوبوں اور عزائم کا لاوہ ہے جو اب پھٹ چکا ہے ہندو کبھی بھی دل سے مسلمانوں کا دوست یا خیر خواہ نہیں رہا ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے یہ نعرہ اور اعظم ہندو کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے البتہ اس نعرے کی تکمیل کے لیے ہندو مختلف روپ دھار کر سامنے آئے کبھی انہوں نے دوستی اور اتحاد کے نام سے خنجر گھونپا اور کبھی جنونی حد تک مذہبی تعصب کا روپ دھار کر ظلم کی آگ جلائی اس دوران ہمیشہ کچھ ہندو مسلمانوں کے خیر خواہ اور ہمدرد بن کر ان سے تعزیت کرتے رہے تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھ لیں کہ ہندو مذہب ان کا دشمن ہے بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ ہندوؤں کا ایک مذہبی جنونی ٹولہ یہ حرکت کر رہا ہے باقی تو سب ہمارے دوست اور خیر خواہ ہیں یہ چال اس لیے چلی جاتی ہے کہ ہندو جانتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہندو مذہب اسلام دشمنی کا نام بن چکا ہے تو وہ ہندوؤں کے خلاف منظم اور متحد ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور آر پار کا مقابلہ ہوگا جس کتاب ہندو تو کیا کوئی قوم بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں رکھتی یہاں پر مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے چند اقدامات کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے